اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچت ہے اپنی رب کو پکارتا ہے اسی طرف جکا ہوا پھر جب اللہ نے اسے اپنی پاس سے کوئی نمت دی تو بھول جاتا ہے جس لئے پہلے پکارا تھا اور اللہ کے برابر والے تھرانی لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکدے تم فرماؤ تھوڑے دن اپنی کفر کے ساتھ برت لے بے شک تو دوظفیوں میں ہے